بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس اعمال سات روزہ دورہ تربیت کے نصاب میں کم و پیش روزانہ چالیس اعمال کیے جاتے ہیں ہم میں ان اعمال کی فہرست پیش کرتے ہیں اور آگے چل کر انشاءاللہ اللہ ہر عمل کے کچھ فضائل ذکر کریں گے تاکہ رغبت بڑھ جائے اعمال کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے اجر و ثباب پانے کی نیت پکی ہو جائے اور حوصلہ بلند ہو جائے لیجیے چالیس اعمال کی فہرست ملاحظہ فرمائے یاد رکھیے یہ اعمال فرائض کے علاوہ ہیں نمبر ایک نماز میں جماعت کا اہتمام نمبر دو تہجد نمبر تین مسجد کا التزام نمبر چار تلاوت نمبر پانچ مسنون اذکار نمبر چھ صبح سورہ یاسین کی تلاوت نمبر سات مراقبات نمبر آٹھ فجر کی سنتوں کے بعد چالیس بار یا حی یا قیوم لا اللہ الا انت رحمتِ کا استغیث نمبر نو ایک ہزار بار سبحان اللّہ وب ہمدہی نمبر دس اوراد فتحیہ نمبر گیارہ منزل نمبر بارہ اشراق نمبر تیرہ لا الہ الا اللہ بارہ سو مرتبہ نمبر چودہ کلمہ طیبہ ایک سو بار نمبر پندرہ درود شریف نمبر سولہ استغفار نمبر سترہ کلمہ تمجید نمبر اٹھارہ اللہ اسلقلحدی وقاء والفاف و الغنا ایک سو بار نمبر انیس اسم اعظم اللہ کا ورد پندرہ ہزار بار نمبر بیس یا آخر ایک ہزار بار نمبر اکیس یا خبیر و ایک ہزار بار نمبر بائیس عوابین نمبر تیئیس جائزہ نمبر چوبیس مذاکرہ نمبر پچیس تجدید ایمان تجدید توبہ اور تجدید احد کے بیانات نمبر چھبیس نفل روزے نمبر ستائیس کثرت دعا نمبر اٹھائیس ورزش و چہل قدمی نمبر انتیس فضائل جہاد اور ذات مجاہد کی تعلیم نمبر تیس محاسبہ نمبر اکتیس زبان کی حفاظت نمبر بتیس دوسروں کے عیوب سے چشم پوشی نمبر تینتیس سولاد توبہ و آہزاری نمبر چونتیس تقبیر الا کا اہتمام نمبر پینتیس قلت تو نمبر چھتیس نظر کی حفاظت نمبر سینتیس تہارت کا اہتمام نمبر اٹھتیس امت مسلمہ کے لیے دعائیں نمبر انتالیس تکبر و خود نمائی سے احتراز نمبر چالیس رات کو سورہ ملک کی تلاوت